السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ العالمین والصلاة والسلام علی وعلی الحمد اجمعین اللہ رب العالمین کا بےحد اور بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے تمام کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں عبادتیں کرنے کی توحفی و بخشی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور دعا دعا کہ اللہ سبحنہ تعالیٰ آخری عشرے کی کماس کہاں ادا کرنے کی توفیق حضرین آج ہم میں بائیس و ہم نے سنا جس میں فرمایا جن کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے فرمایا اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا پتا بتائیں جو کہتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم ہی دوبارہ پیدا کیا کیا جائے گا کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کوئی جنون ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور میں اگر ہم چاہیں تو ان کی نشانی ہے اور بہت بڑی بات بتائی ہے مختصر طور پر آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا سب سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں یہ بات اس آیت سے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی محرومی محرومی سمجھتے لاس جسے ہم سمجھ دنیا کا سب سے بڑا لاس اس دنیا کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس دولت نہیں ہے مال نہیں ہے رتبا نہیں ہے وسائل نہیں ہے ریسورسز نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ کوئی loss نہیں ہے بلکہ اس کائنات کی سب سے بڑی محرومی دنیا میں سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ آدمی صحیح سوچ سے محروم کر دیا جائے صحیح سوچ سمجھتے رائٹ تھنکنگ right صحیح سوچ ہی اس کو نہ ملے تو لہذا کسی چیز کو اس کے صحیح روپ میں وہ بندہ کبھی دیکھا ہی نہیں سکتا ہے ایسا انسان کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت میں کبھی دیکھ نہیں سکتا کھلی نشانیاں بھی اس کو کبھی نصیحت نہیں دیتی بے شمار نشانیاں اس کے سامنے آتی اور جاتی ہیں اسی لیے کہتا ہے افلا کیا تم عقل نہیں رکھتے افلا کیا غور و فکر نہیں کرتے تو اسی طریقے سے اللہ نے آسمان کی نشانی بتائی زمین کی نشانی بتائی اور انسان کی نشانیاں آسمان کی نشانی کیا ہے بہت ساری نشانیاں ہیں ان میں سے اللہ نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ٹکڑے کرا دیں کیا مطلب اس کا آپ لوگ جانتے ہوں گے آج سائنس بھی یہ بات بتاتی ہے گردش کرتے رہتے ہیں اور وہ پتھر کیا ہے بعض زمین کی طرف آتے بڑی تیزی سے بھی آتے ہیں تو لہٰذا اگر یہ پتھر انسانی بستیوں پر جہاں انسان آباد ہے گرنے لگ جائیں تو انسانی نسل تباہ ہو جائے گی ہے نا انسانی زندگی تو بر ہو جائے گی زمین پر زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے انسانی نسل تباہ اور آباد ہو سکتی ہے لیکن اللہ سہ تعالی کے خاص نظام کے تحت زمین کے اوپر اللہ رب العالمین نے حفاظتی ماحول بنایا ہے کیا وہ ہیں کو پروٹیکٹو اٹموسفیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ایسا پروڈکشن کا نظام بنایا ہے جو اکثر وہ پتھر تک پہنچ ہی نہیں پاتے ایسا نے نظام بنایا. تو یہ سب اللہ نے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں قرآن بھی اس طرف اشارہ دیتے ہوئے توجہ دلاتا ہے اور اللہ کے آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کی اجازت سے جس دن اللہ کی اجازت ہو جائے گی نا وہ پتھر اوپر نہیں گرتے. اسی طریقے سے زمین کی تین آیتیں دیکھو اللہ نے زمین کے اندر کا بہت بڑا حصہ پھگلا ہوا لاوا کی شکل میں صحیح برابر ہے تو زمین کے اندر کا بہت بڑا حصہ پگھلے ہوئے لابے کی شکل پر ہے اگر زمین کے اندر کا یہ لاوا بے قابو ہو جائے یہ لاوا اگر بے قابو ہو جائے تو پہاڑ پھٹ پڑے اور زمین کی سطح پورے طریقے سے پگلنے لگ جائے تباہ برباد ہونے لگ جائے اور انسان اس کی اوپر کرنے بیٹھنے کے بھی لائق کا وہ چیز نہ کرے تو لیکن اللہ کے نظام کے تحت زمین ایک متوازن حالت میں ہے برابر کھڑی ہوئی ہے نا? تو کتنا بڑا انتظام اللہ عالمی یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے جس کی طرف سورہ سبا میں اللہ نے فرمایا اشارہ کیا اور انسان کے اندر بھی ایک نشانی ہے کیا انسان خود ایک نشانی ہے وہ کیسے ہر انسان جو آج زندہ ہے میں اور آپ بھی اس میں ہیں ہر انسان جو آج زندہ ہے وہ ایک زمانے میں بالکل بھی موجود ہی نہیں تھا اس کا کوئی نشان نہیں تھا اپنے سے ہر کوئی بھی سوچو کہ ہماری تعلیم پیدائش کیا ایک دن پہلے, سوچوں سے ایک سال پہلے سوچوں ہم کیا تھے دنیا میں کوئی ہمارا بتا تھا اللہ نے انسان تو اللہ اس کی طرف اشارہ ہوئے کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا وہ کیا ہے کوئی بتا نہیں سکتے تھے ایسا تھا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو وجود بخشا جب اللہ ہمیں ادم سے وجود میں لا سکتا ہے یعنی کہ ہم نجیب تھے وہاں سے ہمارے لیے اللہ یہ وجود میں لا سکتا ہے موت کے بعد پھر دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام کوئی مشکل نہیں ہے تو یہی بات اللہ نے بتا اللہ کے علیہ کی فرمایا کرتے تھے فی خلق اللہ، ولا فی اللہ. کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو مجھے اور آپ کو और انسان کو چاہیے آسمان زمین پہاڑ سمندر یا جتنی بھی قدرت کی پریشانیاں ہیں اس کو دیکھ کر کے قدرت کا اندازہ لگانے کی की کوشش کریں غور و فکر کی دعوت کمی دی جاتی ہے ہر انسان کو چاہیے کہ جو آج اللہ کا منکر ہے اللہ کو مانتا نہیں ہے اس کائنات کا کوئی حب ہے اس کو ماننے سے کتر آ رہا ہے ہر انسان کو چاہیے کہ قدرت کی ایک پھیلی قدرتی نشانیوں میں غور و فکر کرے اور اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائے ایک مختصر سے مثال اور آپ سمجھ سکتے ہیں آج انسان خلا میں بھیجتا ہے نا وہاں بھیجنے کے بعد بہت سارے سائنسدان اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ زمین کتنی مناسب چیز کو میں موجود ہے اگر اس کی گردش تیز ہو جائے سلو ہو جائے یا اسی طریقے سے سورج کے تھوڑا قریب اور دور ہو جائے تو کتنا بڑا زمین کے اوپر فساد برفا ہو سکتا تھا کون اس کو ہوئے کون اس کو برابر مینج کر رہا ہے کوئی ہے اللہ کے علاوہ تو لہٰذا کابل توازن یہ برابر برابر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو سامع یہ بس ایک اس کا ایک درس تھا آج کی تین آیتوں کا میں نے انتخاب کیا اس میں سے ایک بار بتانا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات ایک پوری کائنات جو ہے نا ایک حقیقت کی طرف ہمیں بلا رہی ہے کیا آسمان زمین پہاڑ سمندر یہ جتنی بھی چیزیں اور خود انسان اور خود انسان اپنے آپ نے سب دے رہے ہیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ قادر ہے اور قیامت ضرور آئے اللہ قادر ہے اور قیامت ضرور آئے کہ اس کو پھر دوبارہ پیدا کرے گا قرآن منی مطلب یعنی رجوع ہے تو ہم کو چاہیے کہ قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کریں اور اللہ کے مخلوق کو بھی جو بھی اور دوسرے انسان ہے ان کے سامنے اللہ علمی قدرت کا اظہار کرنے کی ہم کوشش کریں ہم آپ جانتے ہیں کہ آج پہلی تاخ رات آج آخری آشرے کی پہلی رات ہے ہم اور کو چاہیے کہ رات جاگنے کا انتظام ضرور سے کریں ایک رات کو جاگنا اگر القدر ہمیں نصیب ہو جائے تلاش کرو آخری عشرے میں تلاش کرنے کی بات نہیں گئی تو ہم آپ کو چاہیے کہ آخری عشرے میں تلاش کریں تو پوری راتیں جاگیں آپ سمجھتے ہیں نا ایک تیئیس پچیس تو اس طریقے سے ہاں تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ مبارکہ اپنی فیملی کو جگاتے تھے اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر مجھے یہ کافرات مل جائے میں جاگ لوں تو اس وقت میں اللہ سے کون سی دعا کروں تو نبی علی کہا معافے معاف کر دعا اتنا زیادہ کریں کہ اللہ ہم کو ہمارے گناہوں سے و تو جہاں تک کوشش کریں دعائیں کریں اب ایک گنم کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گر گرائے معافی مانگیں اللہ اپنی جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما یہ دعائیں کرتے رہا کریں اللہ سے دعا ہے اللہ سب تعالیٰ ہم تمام کو ان راتوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں نلت القدل نصیب فرمائے اور ہمیں ہزار مہینوں سے افضل جو رات ہے عبادت کی اللہ بنائے تمام کو اس الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ